بے شک معاونحے کی گنت اللہ کے نزد کا بارہ ہے اللہ کی کتاب میں جب سے اسنی اسمان اور ضمع بنائی میں سے چار حرمت والے ہیں یہ سیدھا دے ہے تو ان معاونے میں اپن جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ پر حزگاروں کے ساتھ ہے